آپ نے نا, وہ تو کئی وارا, لیکن موجودہ تکرار پہ وضاحت اور اے کلم ہے اے گال لکھ گیا ایڈی وی میں حضرت قلم تو سوا نہیں پاس اگریز دا دور ہوئے. یہودیت اگریزیت چھائی ہو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 اگر وہ اسلامیات کفریات نہ ہوئے میری بڑھ دبان بن چکا یہاں نو کی پتا کی پیا نہیں پیا کافر انگریز جو کچھ رکھا ہو اسلام ہو سمجھا جا قصور ہے صرف مفرق کے رہے عرب ادھر ویکو میں اگلے دن تو اتنے کتاب لکھائی سو عظیم آدمی سو عظیم آدمی مائکل لکھی گل بن اگریز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 تے عظیم آدمی تاکہ اے سمجھن کہ نوز بالله من ذلک اے بھی عظیم تے حضور بھی عظیم اے بھی عظیم اے گنڈے کافر بھی عظیم تے حضور بھی عظیم جے تو سمجھن ایمان تو آپ ایک فارغ ہون گے ساڈے نبی تے اولے کہ جنہ پاک نبی سرور تے اے سامنے سوا لاکھ نبی نہیں بیٹھ سکتے یعنی اپ سرکار دے نال دے عظیم بندے تے سوا نبی نہیں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 سارا سے لیا تھا اور اے پڑھے گا منے گا چاہا نبی ہوا نبی جب کائنات نہیں بنی کوئی ہوئی نبی اس لیے اپنے رب دی کامل مارفت تو نبی تو نبی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 9 نمبر تقویت الیمان اوہ کتاب اسماعیل دیل بھی اور ان دی دوسری کتاب ہے سرات مستقیم اردو اج بلارج مل جاندی یہ دویں مل جاندی ہیں رسالہ یک روزی یک روزی ایک رسالہ ہے نہیں لکھیاسی جس دے اندر لکھیاسی خدا جھوٹ بول سکتا ہے فارسی دے اندر ہے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 ]orian. نارا حیدری خالی جڑا نا صحابہ تو ج کرو نا نا ایک نال یہاں لگتا ہے رشیاں کے اقیدے کا جدو اپنا حق چار یار آنے تو اندج کیا مولا علی نہیں آ <تصفيق> میری گل نہیں سمجھے جی تصای کلہ دے جی پھر یا بکر بھی آخر کرو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 فکائے کرام نے لکھا ہے لکھے فکای کرام نے لکھا ہے مولا علی حضرت حسن علیہ سلام نہ کہتے ہیں <تصفيق> یادہ کر کے شیئر نے مشابت جائد کتوں مولا علی بھی خوش ہو سارے تھا خوش ہوا چاہوں گا <تصفيق> <مبارک تصفيق>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 بارہ نمبر عالم میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء قدس پدسرار کا تصرف حیات دنیاوی میں اور باد وصال بھی بات الہی جاری اور قیامت تک ان کا دریائے فیض موجزن رہے گا <سلام> کیا مطلب فرما دیں جہان کے اندر نبیاں ولیاں پاکاں کا تصرف جی میں دنیا کے اندر وہ فیض دیں سر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 نال دا رہا یار بندہ پشا پ نا میں <laughs> <laughs> <laughs> سڑک جڑے کڑے ہوں دے نے. تے مولا عرفان تے دے تو جڑا جافان شاہ پہ جد اتر فیملی سمرت فیملی کی رنگ لا جان بجور لعنت بھیجا میں خدا نہیں کر کے نا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 انی نمبر شریعت شریعت دے طریقت دو جدا نہیں ہیں شریعت اتباع تو بغیر اللہ تعالی تک وصول ممکن نہیں جیڑا یہ آخ کہ شریعت تریقت یہ عشق کا راہ ہے وہ شریعت دا راہ ہے اللہ حضرت فرماندے سمجھ لو یہ سنی اے, اے ہوں کنے پیر نکل گئے جہاں آتے ہیں شریعت میں لے گیا ہاں میرے تیناض نہ ہو جی اکل چیر باقی ہے سمجھو جنہیں چیر اکل قائم ہے نبی پاک دے شریعت دے حکم لاگو نے باہیں بندہ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 یہ جہ نے کہ فقیر کے دل میں خدا رہتا ہے اس کا مطلب خدا تعالی دی محبت مارفت نبی پاک دی دے خدا بڑیا سمجھا کافر سمجھ کوئی لانتی جاہل دے پتر وحدت موجود ہی ہے جی کی اے کتا باللہ، اے کتا بھی خدا ہے سب کچھ خدا نال کھلونا حرام، اے سب او او اے ہے چٹے کافر اسلام موجود آخری نے مطلب ہے ہی نہیں، اے مطلب لینا چافرے آدر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 ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہے رہے سب سب سب رہے سب سب شیطان ملعون واجب القتل جو شریعت نبی ہوبی سمرد جنہاں نو ڈئی دھوڑ دا پتہ نہیں آ نو رب وکھاوا پھیکٹے مو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 مطلب یہ حق باطل دے مقابلے بولیا گیا ہے کہ جن مینو ویخیا ہے, انہیں حق ویخیا ہے کیا مطلب کہ سر تو پیرا تک میرے باطل والی کوئی گل ہے ہی نہیں میں <تصفح> سراپا ہدایات سراپا حق ہاں توجہ نہیں فرمائی نے کیا مطلب ہے اس حدیث دا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 ہے اگر از خود بردرے ہو ہم بچو بش دے کے آخر حقیدارت بخر پالا گرے آدھا ہے اقبال روبائی اقبال میرے کو پہ میں موجود وہ آکولی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 لیکن ایک رہ گئی ہے کچھ نشانیا دسیا گیا وہابیا کہ وہ وہابی ہوا جن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 حا با نارائن ساد فرما ہر شرط مح فرما اسلام فرما بول